احمده ونصلی ونصلی رسوله اما بعد باللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمد الصّّّلم علیہ رسم عند الله قانض سرق الله قالۃ عََََََََََََََََََََََََََََََّلامعیم میرے معزز و محترم بھائیوں عقیدۂ وطنیت کے دو عناصر آباد کے سامنے بیان کیے ہیں آج کے درس میں ہم اس کے دو اور عناصر پر گفتگو کریں گے دین وطنیت کا ایک عنصر اور اس کی ایک بنیاد اور اس کا لازمی نتیجہ اسلام کے جماعتی نظام کو ختم کرنا ہے اسلام ایک مکمل دین اور ایک مستقل تہذیب کا نام ہے نہ کہ یہ چن عبادات اور رسوم پر مشتمل کوئی کورس ہے اسلام انسانوں کے تعلیمی معاشی سیاسی اقتصادی اور ان کے تمام تر اجتماعی معاملات کی مکمل رہنمائی کرتا ہے وطن پرستی کی لانت جہاں بھی آتی ہے وہ اسلام کے اس جماعتی حیثیت کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ بھی اسی وطن پرستی کے ذریعے کیا گیا اور آج پوری دنیا کا منظرنامہ دیکھا جائے تو ہر جگہ اسلام کے غلبے میں اسلام کے جماعتی نظام کے قیام کے راہ میں اسی خطہ کے وطن پرست لوگ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جب کہ تمام انبیاء کرام کو اگر ماضی میں دیکھا جائے تو ان کے قوموں نے ان کو فساد فی الارض کا تانہ دیا ہر قوم نے اپنے نبی سے کہا نبی کے بارے میں کہ وہ زمین کے اندر فساد پھیلا رہا ہے آج یہی وطن پرست اسی نعرے کو مجاہدین کی طرف بھی منسوخ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مجاہدین قوم کو یا وطن کو تباہ کر رہے اور ہم تو وطن کا دفاع کرتے ہیں جبکہ مسلمان بھی دن بہ اسلام کے فہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں حالانکہ وہ جس دین کے پیروکار ہیں وہ خود اپنے غلبے کی راہ جہاد و قطار ہی کو متعین کرتا ہے دنیا میں کبھی بھی انقلاب خون بہائے بغیر نہیں آ سکتا کیونکہ اسلامی انقلاب کا مقصد ایک گھر یا ایک محلہ یا کسی انسان کی نجی زندگی کو تبدیل کرنا نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے پورے اجتماعی ریاستی نظام کو شرط کے مطابق ڈالنا ہوتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ عہدوں اور مناسب اور خواہش پرش حکمران اس انقلاب کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں عرغض کے وطن پرستی کا لازمی عنصر اسلام کے جماعتی نظام کا خاتمہ کرنا ہے اسلامی جماع... کا جماعتی نظام یعنی اسلام کا جو مجموعی سیاسی اقتصادی معاشی نظام ہے وہ اور وطن پرستی دو زندے ہیں اسلام کا جماعتی نظام جہاں کہیں بھی قائم ہوگا یا ہوا ہے تو وہ وطنیت پرستی کی جڑ کو کھاڑ پھینکتا ہے اور وہ جماعتی نظام عالم اسلام کو ایک وحدت کا اور ایک عالمیت کا تصور دیتا ہے اور وہ وطن پرستی جہاں کہیں بھی اپنا سرسوخ و بڑھاتی ہے وہ اسلام کے اس جماعتی نظام کا خاتمہ کر کے رکھ دیتی ہے اور مسلمانوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے عقیدۂ وطنیت کا پانچواں اور خطرناک عنصر وہ ہے ملت اسلامیہ کی وحدت کو پارا پارا کرنا وطن پرستی اور مسلمانوں کو ٹکڑے کرنا یہ لازم ملزم چیزیں ہیں جہاں کہیں ہی بھی وطنی پرستی آتی ہے یا آئی ہے اس نے مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے یہودوں نسارہ کو عالم اسلام میں اپنے مقاصد کی تکمیل کے راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ مسلمانوں کی وحدت تھی اور اس وحدت کا راز مسلمانوں کے جماعتی نظام یعنی خلافت اسلامیہ کا کسی نہ کسی درجے میں قیام تھا اس لیے یہود و نصارہ نے سوچا کہ جب تک خلافت کا خاتمہ نہ کیا جائے مسلمانوں کی وحدت پارا پارا نہیں کی جا سکتی اور جب تک مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا نہ کیا جائے تو وہ اپنے مضمون مقاصد کے اندر کبھی کا کامیاب نہیں ہو سکتے لہذا مسلمانوں کی وحدت کو پارا کرنے کے لیے اور اسلام کے جماعتی نظام یعنی خلافت عثمانی کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس سب سے مؤثر حربہ وطنیت پرستی کی لعنت میں عالم اسلام کو مبتلا کرنا تھا یورپی اقوام کے اس گہری سازش کے متعلق شاعر مشرق علامہ اقبال مرحم نے اپنے اس رسالہ وطن اور ملت کی صفنا انیس پر لکھا ہے کہ میں نظر وطنیت کی تردید اس زمانے سے کر رہا ہوں جبکہ دنیا اسلام اور ہندوستان میں اس نظریے کا کچھ چرچا ابھی زیادہ عام نہ تھا مجھ کو یورپین مضمون نگاروں کے تحریروں سے ابتدا سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی کہ یورپ کی ملوکانہ اغراض اس امر کی متقاضی ہے کہ اسلام کی وحدت دینی کو پارا پارا کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی حربہ نہیں کہ اسلامی ممالک میں فرنگی نظر وطنیت کی اشاعت کی جائے چنانچہ ان لوگوں کے یہ تدویر کامیاب ہو گئی معاذ سامع نے کرام آج پورے عالم اسلام کا منظرنامہ دیکھا جائے تو ہم اپنے حال سے آج پورے عالم اسلام کی تباہی دیکھ رہے ہیں مسلمانوں سے تن واحد کا تصور جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اور مسلمان اب دنیا کے زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اوپر راضی ہو گئے اور ان پر اقنات اختیار کر لی ہے اور مسلمان اب پوری دنیا کے اندر مار کھا رہے ہیں شام و عراق کا حال دیکھیں برما افغانستان کا حال دیکھیں خود پاکستان کا حال دیکھیں بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے قتل عام اور غالت گری کا بازار جو ہے وہ گرم ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ پرستی کے ذریعے مسلمانوں کے تن واحد کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا اس سے مسلمانوں کا روغ ختم ہو گیا اب مسلمانوں کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے باوجود فوجی اور ایٹمی طاقت رکھنے کے بھی مسلمانوں کا کوئی پرسانِ حال نہیں ہے ان حالات اور عوامل پر غور کیا جائے تو اس میں سب سے بنیادی بنیاد میں آپ کو وطن پرستی ہی نظر آئے گی دعا ہے کہ اللہ تبارک کو طلح میں دینی حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وطنیت پرستی اس اسلامت سے نکلنے کی ہمت عطا فرمائے وہ دعوانا دعوان الحمد رب العالمین